سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی نہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما حضرت خزر علیہ السلام اس سے خزر بھی پڑھا گیا خزر بھی پڑھا گیا ان کی نبوت میں اختلاح یہ تو الگ مسئلہ مفتاب قول کیا ہے کہ یہ کیا ہے اعلیٰ حضرت امام سنت <متحدث> فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی جو صرف عالی میں دینی نہیں بلکہ بہت بڑے محدث اور محقق ہیں اپنے ملفوظات میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے یہی قول اختیار کیا کہ حضرت خزر علیہ سلاد وسلام اللہ کے نبی ہیں شعیق محقق شاہ عبدالحق محدث دیہی رحمۃ اللہ تعالی برے صفیر کے عظیم محدث حضرت شاہ عبد الحق محدی اللہ علیہ القائد پر ایک بڑی مختصر کتاب ہے جس کا نام ہے تکمیل تکمیل نے بعض ایمانیات اور مسائل پر جو بڑے محدود طریقے سے انہوں نے بیان کیے شیخ محقق بھی اس پر کلام کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ سلاط و سلام جو ہے وہ نبی بھی ये بات ہو گئی بعض لوگوں نے تحقیق کی تو بعض لوگ انہیں انسان بھی نہیں مانتے کسی نے کہا کہ فرشتہ کسی نے یہ کہا کو رجال الغیب سے کوئی آدمی ہمارا عقیدہ یہ ہے جو شعر محبنی لکھا کہ یہ نبی ہیں اور اللہ تبارک ابر تعالی کی عطا سے قیامت تک یہ زندہ رہے قیامت تک زندہ رہے اور یہ جو کسی نے پوچھا کہ ان کی زیارت کے لیے کوئی امن تو محترم حضرات کسی کی زیارت کے لیے کوئی عمل نہیں ہے بلکہ اعلی حضرت فاضل بریل رحمت اللہ تعالی نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام کی زیارت کے لیے کسی نے پوچھا کہ اس کے لیے کون سا ضرور پڑھا جائے تو اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ درو شریف تو محض اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اس کی برکت سے اللہ تبار حضور کا دیدار نصیب فرما دے گا مگر دیدار کے لیے نہ پڑھا جائے کہ بھائی یہ پڑھیں تو دیداروں کا ثباب کی غرض سے پڑھو تو اس کا سمر یہ ہوگا کہ پیارے مستعفی کا دیدار ہو جائے گا لہٰذا بعض اکابر علماء نے جو ہم نے کتابیں پڑھی بعض اکابر علماء نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ایک قول یہ ہے کہ ہر حجم آپ تشریف لانا حجمے بیت اللہ شریف بھی حاضر ہوتے اور کابے کا طباف کرتے اسی طرح صفا مروا پر ہوتے ہیں اسی طرح مینا میں ہوتے ہیں، اسی طرح عرفات میں ہوتے بعض عہد اللہ نے ان سے ملاقات بھی کی بھی.